بسم اللہ بسم الرحمن الرحیم کتابوں تو چھٹی بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی مسئلے سے متعلق تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں یہ بات واضح ہو چکی ہے اور یہی ہمیشہ ہمارا شیوا رہنا چاہیے کہ ہر مسئلے کے اندر تمام عدلہ اور نصوص کو اکٹھا کریں اور ہم سے نہیں ہو سکتا تو ہم کلما سے رجوع کر کے اس کو پوچھیں اس کے بعد ہی فیصلہ کریں فرمایا یہ سلفی عقیدہ صاف ستھرے چشمے یعنی قرآن و سنت سے حاصل شدہ اور خواہشات و شبہات سے دور ہے یعنی قرآن و سنت سے حاصل ہے حاصل شدہ ہے اور خواہشات و شبہات سے دور ہے اس میں کسی بھی طرح کی کسی کی اپنی خواہشات نقص و اغراض اور شخصی اغراض کا دخل نہیں ہے اس عقیدے کا حامل شخص نصوص کتاب و سنت کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے سہر سی بات ہے جب ہم سارا عقیدہ کتاب و سنت سے لیں گے تو کتاب و سنت کے نصوص کی تعظیم کریں گے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ان میں جو کچھ ہے وہ حق ہے اور درست ہے امام بربہاری رحمہ اللہ فرما ہیں آپ لوگوں نے یہ کتاب پڑھ چکے ہیں فرمایا جان لو کہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے لوگوں کی عقلوں اور رائے کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا اور اس کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس ہے بس اپنی خواہشات کی بنا پر کسی چیز کی پیروی نہ کرو ورنہ دین سے نکل جاؤ گے اسلام سے باہر ہو جاؤ گے اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی حجت و دلیل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو بیان فرما دیا اور اپنے اصحاب کے لیے اسے واضح کر دیا وہی جماعت اور سواد اعظم ہیں اصحاب رسول ہی جماعت ہیں اور وہی سواد اعظم ہیں کل سے بات گزری الجماعت صحابہ اکرام ہیں اور سواد آزم نے کہا تھا بڑا سواد یعنی بڑی بڑی جماعت جسے کہا جاتا ہے وہ صحابہ ہی ہیں اور سواد آزم سے مراد حق اور اہل حق ہیں امام بربہ نے مزید فرمایا بنیاد وہی ہے جس پر جماعت کا قیام تھا اور جماعت سے مراد صحابہ اکرام ہیں اور وہی اہل سنت والجماعت جماعت ٹھیک ہے جب صحابہ ہی اہل سمت والجماعت ہیں تو صحابہ کے ماننے والے بھی اہل سمت والجماعت ہی ہوں گے جو ان سے نہ لے وہی گمراہ اور بدتی ہے اور ہر بدت گمراہی ہے مزید فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کے لیے اس گمراہی کے سلسلے میں اس گمراہی کے سلسلے میں جسے وہ ہدایت سمجھ کر اختیار کر لے اور اس ہدایت کے سلسلے میں جسے وہ گمراہی سمجھ کر چھوڑ دے کوئی ازر نہیں اس لی کہ امور واضح ہو چکے ہیں حجت و دلیل ثابت ہو چکی ہے عذر منقطع ہو چکا ہے اور وہ اس طرح کہ اہل و جماعت نے دین کے سارے امور کو اب یہ بات اس میں ساری کی ساری بات حید ابھر کی نہیں ہے امام بربہاری کی بھی ہے کہ یہاں تک بات حید ابھر کی ہے کہ عذر منقطع ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں تک حیدمر کی, کی, کی بات ہے اس کی بات سمنا ہے کہ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں بربہاری کہ عذر منقطع کیسے ہوا اس طرح کے اہل سنت وال نے دین کے سارے امور کو محکم اور مستحکم کر دیا ہے مضبوط کر دیا ہے اور وہ لوگوں کے لیے واضح ہو چکے ہیں بس اب لوگوں کے ذمہ اتباع پیروی رہ گئی ہے اپنی طرف سے سوچ کے رد کرنا اور قبول کرنا نہیں رہ گیا ہے اب یہ تھے کچھ عقیدہ کے منہج عقیدہ کس طرح سے ہم لیتے ہیں کیا ثابت کرتے ہیں؟ اور اب اہل سنت کا جو منحج جو تھا اس کی کچھ امتیازی خصوصیت ہے خصوصیت کیا اس منہج کی ان تمام چیزوں کی جو بھی گزری نمبر ایک اس منہج کے ماننے والے ہمیشہ حق پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں کبھی بھی ان کے اندر تزلزل نہیں آتا اہل احوا خواہش پسند لوگ جو ہمیشہ مناظرہ کرتے پھرتے ہیں کم علم لوگ جن جو حق پر نہیں ہوتے وہ ہمیشہ کلا بازیاں کھاتے ہیں اہل سنت ان کی طرح کلا بازیاں نہیں کھاتے جیسے دیکھو یہ جو ہم نے کیا اس طرح سے آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے آج کسی اور مسلک پہ کل کسی اور مسلک پہ روزانہ مسلک بدلتے ہیں اپنا اس وجہ سے کہ مناظرے میں جو بات ثابت ظاہر لگی آج وہ اسی کو وقت لیا حضرت, حضرت, حضرت فرماتے ہیں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا اِنَّ ما ما گمراہی تو یہ ہے کہ تم ان چیزوں کا انکار کر دو یا نہ پہچانو جنہیں تم پہلے پہچانتے تھے और उन चीजों को तुम पहचाने लगो जिन्हें तुम पहले नहीं पहचानते थे यानी मुनकर को मरूफ समझ लो और मारूफ को मुनकर समझने लगो तो ये जलालत है वैया क तलगुन और दीन में तलगुन मिजाजी से बचो तलगुन मिजाजी किसे कहते हैं रंग बदलना जैसे गिर गंग बदलता है ना हर पे, हर मिनट पर हर सेकंड पे वैसे ही दीन के अंदर अपना रंग ना बदलो आज कुछ है कल कुछ है فین اللہ دین تو ایک ہی ہے حق تو ایک ہی ہے لہٰذا آج کچھ اور کل کچھ نہیں ہو سکتا وہ ایک ہی رہے گا ابن ابرت فرماتے ہیں خلاصے کہ اہل حدیث کے یہاں اہل کلام اور فلسفہ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ثبات اور ٹھہراؤ پایا جاتا ہے اس کے بعد نمبر دو دیکھیں کچھ چیزیں چھوڑتے رہیں گے بیچ میں سلفی منہج کی خصوصیات میں سے ان کا عقیدے کے سلسلے متفق ہونا بھی ہے یہ بہت اہم بات ہے اور قواب سننا ازبہانی رحمہ اللہ جن کا نام کل گزرا ان کی کتاب فی بہن محجہ کے کتاب سے لیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والے اپنے عقیدے میں ہمیشہ متفق رہتے ہیں چاہے ان کے درمیان زمان و مکان کا کتنا ہی بوعد اور دوری ہو ایک عالم مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہوگا اور کبھی ان میں آپس میں ملاقات نہیں ہوگی پرانے زمانے میں آپ سو... جائیے لیکن اعتقاد کی بات دونوں ایک سی سو... کہیں گے امام سمعانی نے تو یہاں پر لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا ان لوگوں نے سب نے زمان و مکان کی دوری کے باوجود اور اختلاف کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ شاید اکٹھے ہو کر کے فیصلہ کیا ہو لیکن مسئلہ کیا ہے یہ وہ حق ہے جو ایک سر چشمے سے لیا جا رہا ہے وہ ایک سر رہے گا ہمیشہ کبھی بھی اختلاف نہیں آئے گا اس کے اندر جی زمان و مکان کے بدلنے کے باوجود ان کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا نمبر تین منہج صدف کا یہ امتیاز ہے کہ ان کے اس کے حاملین میں سب سے زیادہ نبی صلم کے حالات یعنی منہج صدف والے سرحدی لوگ اہل سنت لوگ اہل حدیث لوگ دنیا کے تمام فرقوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے حالات سے واقف ہوتے ہیں آپ کی سیرت آپ کے افعال آپ کے اقوال کو جاننے والے سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور ذعیق حدیث کے درمیان تمیز کر سکے اس لیے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سنت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سنت کی اتباع کی سب سے زیادہ خواہش رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ اہل سنت سے دوستی رکھنے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں چار نمبر دیکھیں مانج صلف کے حاملوں کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سلف صالح کا طریقہ ہی سب سے زیادہ محفوظ سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ استحکام اور مضبوطی والا ہے ایسا نہیں جیسا کہ اہل کلام کا دعویٰ ہے کہ سلف کا طریقہ سب سے زیادہ محفوظ ہے لیکن خلف کا طریقہ زیادہ علم والا اور زیادہ محکم ہے ایک جملہ ہے اصل میں یہ عربی زبان کا کہ طریقۃ الصلف اسلم و تریقۃ الخلفی علم و احکم یہ جملہ عشاعرہ اور ماتریدیہ کے مدارس میں گونجتا ہے کہ سلف کا طریقہ بہت سلامتی والا ہے بڑا احتیاط والا ہے اعتقاد کے سلسلے میں جو سلف کا طریقہ ہے وہ اسلم ہے یعنی زیادہ سلامتی والا اور محفوظ ہے ان تلما انہوں نے کہا محفوظ ہے یعنی مطلب ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ ہے سلامتی والا ہے صحیح سالم ہے یعنی وہ استعمال کیا ہے اس سے اس جملے میں بے تیمیا نے اتنی لمبی شرح کی ہے اور ایسا بیان اس پر پیش کیا ہے عقیدہ حمویہ کے اندر آپ جائیے کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس جملے کے اندر سلف کی تجہیل ہے کیوں کیونکہ ان کا اتقاد یہ ہے کہ سلف نے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب جب اب آپ جو تعبیلات آپ لا رہے ہیں آیات صفات کی احابل صفات کی ان پر اگر پوچھا جائے کہ بھائی سلف نے تو یہ تعویل نہیں کی اور دیکھو چور دروازہ کیا ہے چور دروازہ یہ ہے بھائی سلف نے یعنی صحابہ نے جب تعویل نہیں کی ہے اس کی تو اس لیے نہیں کہ وہ ان سب میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے اس کا علم اللہ کے حوالے کر دیا تفویض سلف کا اعتقاد تھا یعنی ان لوگوں نے تفویض کو سلق کا اعتقاد بنایا کہ صفات کے سلسلے میں خاموش رہنا ہی سلق کا اعتقاد ہے وہ ان سب میں نہیں پڑھتے اس لیے صحیح سالم بچے رہتے ہیں محفوظ رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی گمراہیوں سے بچ گئے کیوں نہیں پڑھے کیا ان کے پاس تمہاری اتنا عقل نہیں تھی کہ وہ تعمیل کر کے سمجھ سکتے تھے یہ کہا ہے کہ درمیا کہ گویا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ سلف کے پاس بےچاروں کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ ید سے مراد کیا ہے وجہ سے مراد کیا ہے قدم سے یا رجل سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ سکیں تو لہذا بھائی کہتے ہیں نا لوگ کہ جو ہے انسان جب تک خاموش رہے تب تک دنیا کا سب سے عقل مند ترین مانا جاتا ہے اور جب وہ بولتا ہے زبان کھولتا ہے تو اس کی حقیقت <تصفح> حق <تصفح> میں آ ہے کہ وہ کتنا عقل مند ہے اور کتنے پانی میں ہے کہ نہیں جب تک آپ آپ نئی محفل میں جائیے تب تک آپ خاموش بیٹھے ہیں آپ کی حیبت اور آپ کا رب جمع رہے گا اور آپ کو لوگ بہت ہی باواقار مانیں گے اور جب آپ پہلا جملہ بولیں گے تو اسی سمندھ میں آ جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں نہیں اور شریند بھی کہتی ہے کہ جو ہے آپ جو ہے من كان کا میں بلخل الخیر اول اسمود کیونکہ خاموش رہنے میں سلامتی ہے انہوں نے کہا کہ صحابہ خاموش رہے انہوں نے کچھ نہیں کہا اس لیے کہ ان چیزوں پڑھنا نہیں اب یا تو کہو, کہو کہ پڑھنا نہیں جاتے تھے یا تو کہو کہ ان کو آتا نہیں تھا اور اپنے طریقے پہ کیا کہا جو طریقہ تعویل کا ہے وہ طریق الخلق اعلم زیادہ علم والا طریقہ تو خلف کا طریقہ یعنی بعد کے لوگوں کا طریقہ زیادہ علم والا ہے گویا سلف کے پاس رنگ کم تھا آپ کے پاس علم زیادہ ہے وہ آحکم زیادہ مضبوط ہے اس میں تزلزل نہیں آ سکتا یقینی ہے گویا حق کو حقیقی طور پہ آپ نے پہچانا ہے سلف نے نہیں پہچانا آپ دیکھ لیں منہج کا فاق اہل سننا وجما سلفیون یون اہل حدیث کا مسلک ہے کہ سلف کا اور احکم ہیں اور اسلم بھی ہیں اسی بنیاد پر یہ کہا کہ سلف کا طریقہ منہج سلف نمبر چار ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سلف سالح کا طریقہ سب سے زیادہ محفوظ یعنی اسلم ہے سب سے زیادہ علم والا عالم ہے سب سے زیادہ استحکام مضبوطی والا احکم ہے تینوں صفات اس کے اندر ہیں اور خلف کا طریقہ جو ہے ان کی طرح نہیں ہو سکتا اگر اس کے خلاف ہے تو تو علم ہیں آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں خلف ان کے مطابق اور آپ سب سے زیادہ مضبوط موقف آپ کا ہے جس میں کوئی تزلدل اور خامی نہیں اور سلق بیچارے وہ محفوظ ہے وہ بچ گئے وہ صحیح سالم ہیں ان کو ہر طرح کے ان سے بچے ہوئے ہیں اور ان کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دو وہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا کہ وہ اس مسئلے کی حقیقت سمجھتے تو ان لوگوں نے سلق کی تنقید کی ہے تجہل کی ہے کہ وہ جاہل تھے نوز بلّہ اور اپنی عقلوں کو اپنے علم کو زیادہ برتر ثابت کیا ہے ان لوگوں نے جبکہ اہل سننا وجما اہل حدیث اور سلفی حضرات سلف کو سب سے زیادہ علم والا سمجھتے ہیں سلف کو سب سے زیادہ مضبوط اعتقاد والا سمجھتے ہیں اور ان کے احتقاد ان کے علم میں ہی صحیح طور پر سلامتی پائی جاتی ہے بعد کے لوگ ان کی اتباع کریں ان کے اوپر فوقے لے جانے کی کوشش نہ کریں یہ ہمارا منج ہے چلیں نمبر پانچ منہجلف کے حامل کی خصوصیت اور امتیاز ہے کہ ان کے اندر عقیدہ صحیحہ اور درست دین کی نشر و اشاعت لوگوں کی تعلیم اور خیر خواہی اور مخالفین اور کی تردید کی خواہش و کوشش پائی جاتی ہے یہ ہماری خصوصیت ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے دین کو جو عقیدہ سیکھتے ہیں جو دین ہم سیکھتے ہیں صحیح دین کتاب و سنت کے سر چشمے سے اس کو ہم پھیلاتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں کہ ان تک اصل حق پہنچائیں اگر ہم کسی بندے کو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ نماز پڑھتے ہو بحر سور فاتحہ کہ تمہاری نماز غلط ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کی ان کی بےزتی کر رہے ہیں یا ان کی تذلیل کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کوئی محاذ قائم کرنا حض اس کے پیچھے اگر کوئی داعیہ ہے تو آگے لفظ پر غور کیجیے لوگوں کی تعلیم و خیر خاہی ادین دین خیر خاہی کا نام ہے ایک مسلمان بھائی جو شرک میں مبتلا ہے ہم اس کی خیر خاہی کے طور پہ اس کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ شرک ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے لہذا لہٰذا اسے بچ جاؤ ان کی تزلیل کرنا ان کی تحقیر کرنا ان کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک اس لیے پہنچایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کو جانے اللہ کو پہچانے اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں یہ خیر خی ہے اس میں کوئی ہزبیت تہذب حضب اور فرقہ واریت اور اپنے اپنے آپ کو خوق لے جانا اور دوسرے کو حقیر کرنا نہیں ہے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا مقصد لوگوں تک اللہ کے دین اور خیرخائی کے طور پہ اس کو پہنچانا مقصد ہے اور مخالفین پر رد اور اہل بدت کی تردید اسی لیے ہے اہل بدت کی تردید بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ خیر خواہی کی وجہ سے کہ ایک بداٹی جب بدت لے کے کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس پہ رد کیوں کرتے ہیں کیونکہ دین خیرخی کا نام ہے ایک تو اس بندے کی بھی خیر خواہ ہے کہ تم اس بیل کو چھوڑو کیونکہ تم اس سے گمراہ ہو رہے ہو اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے دوسرے جو لوگ بیچارے سادہ لوح لوگ ہیں وہ اس کی وجہ سے بگڑ جائیں گے ان کا دین خراب ہو جائے گا ان کی دنیا خراب ہو جائے گی اس دن دین خراب ہونے کی بنا پر تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اور آج کل یہ بات کہی جاتی ہے ایک مرتبہ میں خود ایک پروگرام میں تھا یہاں ہمارے جامعہ کی طرف سے پروگرام ہوتے تھے کالج کی طرف سے مختلف کلیات ہیں تو اس طرح ہاتھ میں اس طرح کے چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے رہتے ہیں تو ایک مرتبہ ہم ایک پروگرام میں تھے تو ایک استاد ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تھے وہ لغت کالج جو ہے لینگویج کالج کھلے تو لغا عربیہ تو یہ لوگ لٹریچر والے ہیں ادب والے ان کو ان سے کیا مطلب فقہ سے عقیدے سے تو ان کو زبان اور فکر اور وہ جو ہے نحر صرف اور لٹریچر بلاغت سے مطلب ہوتا ہے تو اب تعارف ہو رہا تھا سب کا ان کے سامنے کا وہ تو میرا تعارف ہے تو میں نے بتایا مجھ سے مجھے کس کلیم پڑھتے ہوئے بتایا فلاں کلی میں فلاں قسم میں ہوں قسم العقیدہ میں ہوں میں تو انہوں نے ہنس کر کے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو ہم پر کوئی حکومت لگا دینا سمجھے تو اب مذاق تھا تو مذاق میں سب لوگوں نے جو ہے اس بات کو لے لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ ایک عام سی بات ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہر جگہ کہ یہ سلسی لوگ جو ہیں ہر کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر کسی پر حکم لگانا ان کا ان کا شیوا ہی یہی ہے کیوں تم ہمارے پیچھے پڑتے ہو بھائی کیوں دوسرے پر حکم لگاتے ہو کیوں دوسرے کے مسائل میں گھستے ہو یہ اعتراض کرتے ہیں تو مسئلہ یہاں یہ نہیں کہ ہم بھائی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے شخصی یا ہے نہیں اس کے پیچھے آپ کی خیر خای ہے ہمیں درد ہے آپ کا ہمیں محبت ہے آپ سے آپ ہمارے اسلامی بھائی ہو آپ کا اپنا بچہ یا آپ کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی یا آپ کا کوئی بڑا شخص خاندان کا باپ چٹا تایا کوئی بھی اگر غلط راستے پہ جا رہا ہوگا آپ کیا ان کو نہیں روکو گے نہیں بتاؤ کہ چاچا یا تایا یا ابا یا بھائی یہ راستہ بھی جارا آگے جاتے ختم ہو جائے گا یا کھائی آ جائے گی گر جائیں گے آپ تو اسی طریقے سے ہم سارے مسلمانوں کو اسلام کے کلمے کی وجہ سے اپنا بھائی سمجھتے ہیں حتیٰ کہ کفار کو بھی انسان ہونے کے ناطے ابن آدم ہونے کے ناطے ہم ان کو رہنمائی کرنے کے لیے خیر خانی کے جذبے سے رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ بچہ یہ انسان بچ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے پاس گئے اور مرض الموت میں مبتلا تھا اس سے آپ نے کہا کلمہ کہ پڑھ لے اور جب اس نے پڑھ لیا تو آپ خوش ہو گئے آپ کا چہرہ بالکل کھل اٹھا اور آپ نے کہا کہ الحمدللہ الحمد للہ الخل اللہ کا شکر ہے تعریف ہے اس رب کی جس نے میرے وجہ سے آج ایک گردن کو جہنم سے بچا لیا دیکھیں اس کے پیچھے گردن کو جہنم سے بچانا مقصد ہے یہودیت کو کم کرنا مقصد نہیں لہذا یہی مقصد ہر جگہ چلتا ہے چاہے وہ کفار کی دعوت ہو اسلام کی طرف یا مختلف فرقوں پر تردید ہو اور ان, کی، ان پر رد ہو اور ان کی حقیقت بیانی ہو یہ سب کے پیچھے مقصد خیر خیری ہے اس کی ضرورت ہے ہم سب حضرات اس موقف اور اس اس باریک نقطے کو ہمیشہ واضح کریں ہر تردید میں چاہے وہ کتاب لکھ کر کے ہو چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو چاہے وہ بات چیت کے ذریعے ہو یا مناظرے کے ذریعے ہو اس میں پہلے نمبر اپنا مقصد بتا دیں تاکہ سامنے والے کو لگے اس کو تھوڑا سا دل میں یہ بات آئے ہوتا کیا ہے مناظروں میں جب مناظرے ہوتے ہیں یا بحث ہو جاتی ہے تو ہر خاص کر جو باطل والا موقف ہوتا ہے وہ بندہ اس کی باد آئے عزت نفس کی باتیں سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نیچا دکھائی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا میری بے عزتی ہو رہی ہے یا یہ اپنے آپ کو اچھا اور ہمیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں انہیں یہ بتایا جائے کہ ہمارا مقصد میرے بھائی آپ کو وہ علم اور وہ حق جو ہم تک پہنچا ہے آپ کو بتانا مقصد ہمارا مقصد اس لیے یہ ہے کہ ہم خیر خی چاہتے ہیں اور یہ شریعت نے جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اقام کیا حدیث و شیخ وہ اتائش کا نسخ بالکل نہیں مسلم کہ میں نے نماز اور روزے اور اضاکات کے ساتھ ساتھ میں نے بیعت اس بات پہ کی کہ میں ہر مسلمان کے لیے نسخ اور خیر خائی کا کام کروں گا ہر مسلمان کی میں نسر کروں گا اس میں اللہ کے نبی سے بیعت کرتے تھے صحابہ لہذا ہر مسلمان کی نسخ کا تقاضا یہ کہ اگر وہ بندہ غلط راستے میں جا رہا تھا تو اس کو بتائیے کہ آپ غلط جا رہے ہیں یہی یہی پیچھے دہائیا ہے جو اہل سنت اور سلف کے ماننے والے سلفی اور اہل عریص ہمیشہ لوگوں پہ تردید کرتے ہیں اور جو ہے ان پر حکم لگاتے ہیں تاکہ ایک بندے پہ حکم لگا بےدی بھی اس وجہ سے کہ ساری پبلک جان جائے کہ یہ بندہ غلط لہٰذا اس کے پیچھے کوئی نہ پڑے اس کی اس کی پیروی کوئی نہ کرے ورنہ تو لوگ جو اس کی حقیقت نہیں جانیں گے اس کی بات مانے کے بجائے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے عوام الناس کی المسلمین خیر خی کا تقاضا ہے کہ ایک بداتی، ایک بدا کی گمراہ کی نشاندہی کی جائے بتایا جائے اس کو جی اس کے بعد کیا ہے نمبر جی نمبر چھ منہجلف کے حاملین ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ تمام فرقوں یہ لوگ معتدل ہیں اور وسطیت, وسطیت کے حامل ہیں یعنی ہمارا مسل پر ہمارا منہ اگر آپ دیکھ لیں مقاور مکارنا کی یہ سب سارے مناہ جو سارے لوگوں کے ساتھ تو ہر مسلے میں ہم راہ اعتدال پہ ہی ہیں اور وسطیت کا مطلب یہ قدام نہیں ہے کہ ہم دو مسلوں کو دیکھتے ہیں کہ بھی ایک طرف دائیں طرف ایک طرف یہ ہے لوگ ہیں دو درمیان کی راہ اختیار کر لو گا ایسا نہیں کہ ہم بیچ کی راہ کو اختیار کرتے ہیں ہمیشہ ایک طرف فلا فلاں دو فلاک درمیان کی راہ لے لو نہیں ہم حق پہ چلتے ہیں کتابوں سنت سے ثابت شدہ حق کو مانتے ہیں اور کتابوں سنت کا حق جو ہے وہ اپنے آپ میں واحد اقدال ہے اسی لیے جب جو لوگ منحرف ہوتے ہیں تو اتفاق یہ ہے کہ انحراف کرنے والے لوگ دائیں بائیں ہو جاتے بیچ میں حق بچتا ہے یعنی حق کا ایک پہلو انہوں نے لے لیا دوسرا پہلو انہوں نے لے لیا یہ الگ ہو گیا یہ الگ لے آتے بیچ میں پورا حق بچنا تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ اہل سنت جو راہ اعتدال اور وسطیت پر چلتے ہیں اس کا مطلب یہ قدر نہ سمجھیں کہ نہیں جب اہل سنت کا طریقہ ہے کہ وہ فرقوں کے اقوال پر غور کرتے ہیں لہٰذا دیکھ اچھا ان کا یہ قول ہے ان کا یہ کال ہے بیچ پہ درمیان والا لے لو نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اہل سنت حق پر چلتے ہیں کتاب و سنت کو مانتے ہیں اور وہ حق بذات خود وسطیت ہے بذات خود راہ اعتدال ہے اب جو بھی اس سے منحرک ہوگا وہ دائیں جائے گا یا بائیں جائے گا وہ بیچ میں حق ہاں بچا رہے گا یہ مطلب ٹھیک ہے ابن دینیہ فرماتے ہیں اسلام میں اہل سنت کی وہی حیثیت ہے جو دیگر ملتوں کے مقابلے میں خود اسلام کی ہے مزید لکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت جو ہیں وہ اسماؤ صفات کے باب میں اہل تعطیل یعنی جہمیت اور اہل تنسیل یعنی مشبہہ کے درمیان میں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ اہل سنت نے صفات رب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جن کا ذکر بھی ہوا تمام صفات ہیں وہ خبری ہوں چاہے وہ ذاتی ہوں چاہے وہ اختیاری ہوں ساری صفات کو کما ہیا جیسی کہ وہ ہیں قرآن و سنت میں ویسے مان لیا ٹھیک اب کیا ہوا ایک طرف فرق جہمیہ آیا اس نے ساری صفات کا انکار کر دیا بولے ہم نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے دوسری طرف ایک فرقہ مشبہہ کا آیا کرامیہ یہ مشبیہاتے اور شروع کے پرانے جو رافذہ تھے وہ لوگ بھی مشبیہات ہے یہ لوگ آئے انہوں نے کہا ہم اللہ کی ساری سفت مانیں گے مگر اپنی طرح انسانوں کی طرح اب دیکھا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سرے سے کوئی صفت نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ماننے سے کشبی لازیم آتی لیا جائے, اس کو ہم کچھ بھی نہیں مانیں گے سب کا انکار کر دیا دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ثابت تو مانا مگر تشبی دے دی انسانوں سے اور کہا کہ نہیں اللہ کا ہر طرح جیسے ہمارا ہاتھ ہے ویسے اللہ کا ہاتھ ہے اب یہ دو سائڈوں کے لوگ ہوں گے درمیان میں اہل سننا بچے انہوں نے ساری صفات کو ثابت مانا اور تشبیح کا انکار کر دیا کا تشبی نہیں ہو سکتی تو ایک طرف ہم نے ثابت بھی مانا اور ایک طرف ہم نے تشبیح کا انکار بھی کیا تو یہ راہ اقدال ہے اور دائیں بائیں کی راستے کیا ہیں ایک سرے سے انکار کر دی ایک سرے سے مان کے دی دوسرا فرمایا کہ افعال اللہی کے باب میں قدر اور جبرے کے درمیان میں ہے یہ بڑے ہی تفصیل طرح مسئلے مختصر بتا دوں کہ افعال اللہی یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا اللہ ہی پیدا کرتا اس کو ہے تو افعال اللہی کے درمیان میں دو فرقے بہت بڑے بڑے آئے متعلق ایک قدریا متضلہ کا جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہر چیز ہر بندہ خود اپنی خواہش سے اپنی طاقت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے فعل کو پیدا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا بندے کے فعل میں کوئی دخل ہے ہی نہیں سرے سے افال اباد جی اور جبریہ نے کہا نہیں سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے بھائی ہم اور آپ کے اندر کچھ بھی طاقت اور خواہش نہیں ہماری خواہش سے کچھ نہیں ہوتا ہماری مثال تو ایسی جیسے ہوائیں چلتی ہیں طوفانی ہی ہوا اور اس طوفان کے درمیان میں پتے اڑ رہے ہوتے ہیں تو ہوائیں جہاں چاہے لے جائیں اس پتے کی کوئی خواہش نہیں درخت کے پتے کی کہ کہاں جا رہا ہے بلکہ ہوا اس کو جہاں لے جا وہاں جا رہا ہے ویسے ہی اللہ تعالی ہی ہمیں جہاں چاہتا لے جاتا ہے لہذا سارا کا سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے انسان کچھ نہیں کرتا انسان کے پاس نہ کوئی پاور ہے نہ ول ہے نہ خواہش ہے نہ اختیار ہے نہ قدرت ہے کچھ نہیں ہے اور قدریا نے کہا کہ نہیں سب کچھ انسان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اہل سمت کیا کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے علم اس کی مشیت سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور ساتھ میں انسان کی بھی خواہش ہے انسان کے پاس بھی قدرت ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ کے قدرت کے تابے ہے اللہ کی مشیت اور خواہش کے تابے ہے درمیان والا راستہ آ لیکن یہ درمیان والا راستہ ہے اس لیے ہے کہ شریعت کو ویسے ہی اپنایا گیا جیسے وہ تھی لہ درمیان والی رس رہا ہے وعید کے بعد میں خوار جو قدریا کے درمیان اور دوسرے فرقوں کے درمیان میں ہے وعید کا باب کیا ہے گناہوں کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں دی ہیں قرآن میں یا اللہ کے رسول نے احادیث کے اندر بتایا ہے کہ فلاں کام پہ فلاں سزا ہوگی فلاں چیز پہ فلاں سزا ہوگی مختلف جو گناہ ہیں گناہوں کی جو سزا ہے یہ وعید کہلاتی ہے دھمکی دھمکیوں کے سلسلے میں خوارج اور متضلاع کا منہج یہ ہے کہ جو کچھ بھی دھمکی اللہ نے دی ہے اس کو ویسے ہی نافذ کرنا واجب ہے یعنی جو بندہ گناہ پر مر گیا شرک کے علاوہ جو گناہ ہے کفر اور شرک کے علاوہ عام گناہوں پہ مر گیا توبہ کیے بغیر تو اب واجبی طور پہ وہ جہاں نمبا کیونکہ یہ جو ہے اللہ کی وعید ہے اور مرجعہ کا مذہب ہے کہ نہیں اس کے ایمان میں کوئی خامی ہی نہیں ہے خوارج نے کہا کہ گناہ کرنے والا بندہ اسلام سے خارج ہو کے کافر بن گیا اور متضلاع نے کہا کہ اسلام سے تو خارج ہو گیا وہ لیکن ابھی کفر میں داخل نہیں ہوا ہے بلکہ درمیان میں ہے یہ دنیا کے اعتبار سے لیکن آخرت میں دونوں کے ہاں وہ ہمیشہ جاننے میں رہے گا اس کو شفات بھی نصیب نہ ہوگی جو صاحب کبیرہ ہوگا اور مرجیا نے کہا کہ نہیں اس کے تو ایمان میں کوئی خامی نہیں ہے وہ کتنا گناہ کرتا رہا وہ تو پکا مومن ہے اور اکشک الناس جو ہے سب سے زیادہ فاسق انسان سب سے بڑا فاسق اس کا ایمان اور ابو بکر و عمر کا ایمان برابر ہے یہ مادریدیا اور اشاریہ کا جو مرجیا کے یہی لوگ ہیں ان کا یہ اتقال ہے اہل سننا وہ نے کہا درمیانی راستہ اور یہ اس لیے کہ شعر کا اصول یہی ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان میں خامی آتی ہے کمی آتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اس وعید کا مستحق ہے وہ اس بات کا مستحق ہے اگر گناہ پہ مر گیا ہے توبہ کیے بغیر کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں میں ڈال دے یہ وعید کا مستحق ہے وہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے کفر کے علاوہ جو گناہ ہوں گے ان سے چھوٹے جو گناہ ہوں گے کفر شف سے چھوٹے ان گناہوں پہ اللہ تعالی اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا بخش بھی دے گا اللہ کے نبی نے کہا کہ شفاعتی اہل القبائر من امتی امل قیامت کہ میری سفارش قیامت کے دن اہل قبائر کو یہ ہوگی لہذا اللہ کے نبی سفارش کریں گے ان لوگوں کے ہاتھ میں جن کے لیے جہنم طے ہو چکی ہے اصحاب کبیرہ گناہوں پہ مرنے والے مسلمان جن کے پاس ایمان تو تھا توحید تو تھی لیکن گناہ بہت تھے اور توبہ کیے مر گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے جہنم فکس ہو چکی ہوگی کہ انہیں جہنم میں جانا ہے اب ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے اور ان میں سے اللہ تعالی جن کے لیے چاہے گا جن لوگوں کے حق میں چاہے گا سفارش قبول کر لے گا اور ان کو بخش دے گا جہنم میں نہیں ڈالے گا اور جن کے لیے نہیں چاہے گا ان کو جھاننے میں ڈال دیا جائے گا پھر جھاننے میں ڈالنے کے بعد بھی کچھ لوگ شروع میں پھر سفارش کی جائے گی اللہ نبی پھر سجدے میں گر جائیں گے عرش کے سائے میں عرش کے نیچے اور آپ سے کہا جائے گا کہ ارف عرا سک وشقہ تشفا کہو سر اٹھاؤ بات کہو کیا کہنا چاہتے ہو آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے روتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ کہے گا سر اٹھاؤ کہو کیا کہتے ہو تمہاری سفارش کو سفارش قبول کی جائے گی آپ فرمائیں گے یارب, امتی امتی رزمت کو بخش دیں تو کہا جائے کہ جاؤ پھر جا کے جہنم میں جو لوگ جل رہے ہیں ان میں سے ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل کے اندر ایک حبہ خردل کے برابر ایمان ہے یعنی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو آپ جائیں گے آپ ان کو نکال کے جائیں گے آپ پھر آ کے سجدے پڑ جائیں گے پھر اس طرح سے دعا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کا جاؤ جن کے دل کے اندر ایک دھیرے دھیرے ترتیب بار اس کا ذکر ہے کسی میں ہے کہ شہیرہ یعنی جو کے دانے کے برابر گیہوں کے دانے کے برابر اور رائی کے دانے برابر اس سے چھوٹا چھوٹا اس سے بھی اس طرح سے مختلف انداز میں اس کا ذکر ہے تو سفارش ہوگی جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے بھی ان میں سے بھی کچھ لوگ بخشے جائیں گے اور جہنم میں پہنچ جانے کے بعد بھی سفارش ہوگی اور ان میں سے بھی کچھ لوگ نکال لی جائیں گے یعنی پوری سزا پا پائے پا پا بغیر بھی سفارش کے ذریعے نکال لی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اہل سننا کا اعتقاد ہے جبکہ خوارج اور معتزلہ کا اعتقاد یہ ہے کہ جو جہنم میں ایک بار چلا گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا اس سے بات سمجھ آئی یعنی صاحب کبیرہ گنہگار انسان جو گرچہ اس کے بعد توفید ہے گرچہ اس پہ ایمان ہے لیکن گنہگار تھا شرابی تھا جواری تھا بہت کچھ بھی گناہ تھے اور بغیر توبہ کے مر گیا تو خوارج کے اور معتزلہ کے مطابق آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہن میں رہے گا کبھی نہیں نکلے گا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے یہ چیز ایمان کے خلاف ہے لہذا کافر ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق و کفر یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے جب آپ نے کفر کہا تو خوارش کہتے ہیں اس سے براد کفر ہے اور لازم وہ کافر ہو گیا جس نے بھی کسی مسلمان کو قتل کر دیا وہ کافر ہو گیا اسی بنا پر پہ ان صحابہ کلام کو بھی کافر قرار دے جنہوں نے آپس میں جنگ کی کیونکہ جب تلوار سے لڑائی ہوئی اور جنگ کی تو قتالہ کفرن کفر کہا گیا ہے تو بدھ کافر ہو گئے حدیث کا لفظ ہے محم الم یافر جو بندہ اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت نہ کرے فیصلے نہ کرے شریعت کی, کی تنفیذ نہ کرے ملک میں تو وہ کافر ہے لفظ جب کافر آ گئے تو لہٰذا جس جس ملک میں مسلمان ہیں اور وہاں پہ اسلامی قانون نہیں ہے لہذا سب کفار ہیں ہے خوارش کے ہاں سب کفار ہیں کیونکہ لفظ تو کفار فرق آ رہا ہے قرآن کے اندر ہے کہ نہیں یہ دلیلیں ہیں ان کی اب ان کی ت... اس کا جواب کیا ہے کہ سلف نے اس سے کفر اکبر مراد نہیں لیا ہے بلکہ ابن عباس نے فرمایا کفر کہ یہ کفر جو ہے کبھی کفر اکبر ہوتا ہے کبھی کفر اکبر ہوتا ہے یا ہر وہ بندہ جو قانون اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اپنے ملک میں قانون اسلامی قانون کی تنقید نہیں کرتا ہر بندہ کافر نہیں ہے کفر اکبر کے طور پہ بلکہ کوئی کافر بھی ہے اور کوئی کافر نہیں بھی ہے وہ حالات پہ غور کیا جائے گا اس کی شروع ہے اس کے قوائد ہیں اس کے اصول ہیں سمجھا ہی یہ, یہ ان کی دلیل ہیں ٹائم کتنا بچا اس نشست ختم ہونے میں اچھا ایمان و دین کے ناموں کے سلسلے میں حروریہ و متضلا اور جامعہ معطلا کے درمیان اب ایمان کے نام یہی مثلا کہ وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے تو اس کو کیا क्या नाम کیا نام دیا جائے گا مومن کہیں گے مسلم کہیں گے ساسک کہیں گے کافر کہیں گے کیا کہیں گے تو یہ حروریہ اور معتضلہ یہ خوارج ہو گیا اور متضلا ہوگا حروریہ خوارج کو کہا رہتا ہے تو خوارج اور متضلہ ایسے بندے کو خوارج کہتے کہ وہ کافر ہے جو گنہ گار ہیں ٹھیک متضلہ کہتے ہیں کہ وہ بین اللہ ہے کفر اور ایمان کے درمیان ایک درجہ اس درجے میں ہے دنیا کے اعتبار سے جبکہ جہمیہ اور معطلہ جو ہے یہاں پہ جہمیہ اور معطلہ سے مراد مرجیہ اس نے کہ جہمیہ سب سے پہلے مرجیہ ہے تو مرجیہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایسا بندہ مومن ہے مومن ہے کامل ایمان کہا نا سپنا ابوبکر عمر کے ایمان جیسا ہے تو یہ دو طرح کے طرفہ ہو گئے اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو گنہگار ہے دنیا میں تو ایسا بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے مومن نہیں کہلائے گا بلکہ مسلم کہلائے گا یا دوسرا نام اس کا ہے فاسق کہلائے گا مومن بے ایمانی ہی فاسکم بے کبیرتی ہی وہ ایمان کی وجہ سے مسلم بے ایمانی ہی وہ مسلم ہے اور مومن بھی ہے مختصر ایمان میں لیکن اس کا نام فاسق بھی ہے کیونکہ وہ برہ گار گناہ کا کام کرتا ہے یہ اہل سننا کا اعتبار ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور نے کہا وہ کافر ہے انہوں نے کہا نہیں وہ پکا مومن ہے اس طرح درمیان میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں اہل سنت جو ہیں وہ رافضہ اور خوارج کے درمیان اعتدال اور وسطی قائم و گامزن ہیں بے اللہ کے نبی کے صحابہ کے سلسلے میں رافضہ کیا کہتے ہیں رافضہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے گفار ہیں سب کب نکل گئے اسلام سے اور خوارج نے بھی کچھ کو چھوڑ کے تخفیل کر دی سب کی خوارج نے کچھ کو تو جیسے ابو بکر عمر کچھ نہیں کہتے خوارج تو عثمان و علی کی تخفیر کرتے ہیں یا ان کی جو انہوں نے جنگ جمل اور جنگ اس میں سفیر میں حصہ لیا تو خوانج نے کچھ کو تو مومن مانا ہے لیکن بغیر تخفیر کی ہے اور رافیلا نے سب کی تخفیر کر دی سوائے دو تین کے لیکن اہل سندہ نے کیا کیا کہ صحابہ اکرام سب اہل ایمان ہیں سب عدول ہیں سب اسلام پر قائم و گامزن ہیں اور جو ہے ان کی کما حق ہوں صحیح طریقے سے جو ان کا حق تھا اسی اعتبار سے ان کی تعظیم کی ان کا احترام کیا اور ان کا حق ان کو دیا یہ ہے وال جمعہ کی اور کے اعتبار میں آخری بات پھر سے میں دہرا دوں کہ وسطیت اور راہ اعتدال کا مطلب قطار یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے راہ اعتدال چنتے ہیں درمیانی راستہ نکالتے ہیں نہیں بلکہ راہ اعتدال یہ ہے کہ جو اصل اسلام ہے جو شرط کا تقاضہ ہے کتاب و سنت کے نصوص ہیں جو حق ہے وہ خود میں راہ اعتدال ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم دین اور علم کو سیکھنے اور سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق میں وہ آخر بلا لگے